وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ من مُّهِينٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فيهما إثم كبير یہ شراب کے متعلق شراب کی حرت ہے وہ درجۂ بدل پرانے کئی میں پہلے وہ تبارک انگوروں سے نکلنے والا پانی اس کو بطور نعمت کے بیان فرمایا وہ من ثمرات الخیل والا اناب ہے اللہ ہمارا انعام ہے تم پر کہ تم ان سے پانی نکالتے ہو تو اس زمن کی دوسری آئے مبارکہ یہ ہے یعنی پہلے بطور انعام کے ذکر کیا گیا قرآن کریم اور اس زمن کی یہ دوسری آئے مبارکہ ہم یہ کا نل قمر وال میسر احبیب آپ سے آ کر پوچھتے ہیں شراب کے متعلق کے متعلق تو آپ انہیں فرما دیں اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے لیکن اس کا نفع جو ہے وہ نقصان سے زیادہ ہے وہ اسم وما اخباروں میں نفر اس کے گناہ جو ہے اس کے نفع سے زیادہ ہے انہیں سارے مبارکہ کے اندر یہ ان کو بتا دیا گیا کہ نفع ہے اس میں لیکن نقصان سے نقصان اس کا زیادہ ہے اس کے سبس سے سبس نفع سبس سے نفع کم میں نقصان زیادہ ہے یعنی یہ اشارہ دے کر, دے کر دے کے دے انہیں بتا دیا گیا کہ یہ کوئی کام آنے والی شہر یہ نقصان دہ چیز ہے اس سے بچنا چاہیے یعنی یہ ترغیب یہاں بیان کیا گیا پھر اس کے کچھ عرصہ بعد عصر کی نماز میں چونکہ ابھی تک ممانت نہیں تھی سر سراہتاً منع نہیں کیا گیا تھا شراب سے وہ اس جواز اس کا موجود تھا تو کچھ صحابہ کے نام مردوان جو ہیں وہ انہوں نے عصر کی نماز کے بعد کہیں دعوت تھی وہ دعوت کھائی اور اہل دعوت نے ساتھ روٹی کے شراب پلائی وہ شراب پی تو مغرب کی جب نماز ہونے لگی تو انہوں نے جہاں یہ کہنا کہ ہم بتوں کے عبادت کرتے اس نشے کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک اتبار کو شراب کی حکومت کے ذمن میں تیسری نے فرمائی اللہ تبارک و تبارک نے اتارنے فرمایا یعنی اس کا تیسرا درجہ بیان فرمایا لا تقرب السلاطا وانتم تم سکارا میں اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو جب تم نشے کی حالت ہو تیسرا دورہ ہے اس شراب کے حکم کے اس کے بعد پھر دور آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ ممانت فرما دی شراب کی حرمت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشا فرمایا کہ شراب اور یہ شراب جو ہے اور یہ جوا جو ہے یہ یہ شیطان کے اعمال میں سے ہے اور یہ پلید ہے اس سے بچنا چاہیے تو شہابِ کرام الحمردوان نے جیسے وائے مبارکہ سنی تو انہوں نے پورے یعنی کہ علاقے سے ہی اپنے گھروں سے شرابی نکال دی اور اتنی بہائی کے گلیاں جو ہے نا وہ ساری کی ساری بھر گئی ہیں اس سے سمجھایا نا مسئلہ اب دیکھیں پہلی جو آئے مبارکہ اس میں بطور نعمت کا ذکر کیا گیا شراب کو اور دوسری آئے مبارکہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اس کا نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے تیسری آئے مبارکہ میں فرمایا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو یعنی ان تینوں آیتوں میں شراب کی حرمت کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے پہلی آئے مبارکہ جو ہے وہ تو بطورہ انعام کہ اس سے تو علیحدہ رہنے دے باقی دو جو آیات کریمہ ہیں یہ والی آئے مبارکہ جس کا آج ہم سبق سنیں گے اس آیا کریمہ میں یہ فرمایا کہ اس کا نفع جو ہے نقصان زیادہ ہے حرام والی بات تو یہاں بھی نہیں کہ نہیں حرام والی بات یہاں بھی نہیں کی گئی اور دوسری جو آیا کریمہ ہے اس میں بھی یہ کہا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو ہیں جب تمہیں نشہ ہو تو اس پر نماز کے قریب نہ جاؤ مطلب کیا ہے کہ جب نہ دو اس وقت نماز کے قریب جاؤ یعنی حبنات شراب سے اس وقت بھی نہیں ہے ممانت جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ شراب کی حالت میں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہ نہیں کہا کہ شراب نہ پیو شراب کی حرم حکم ہے وہ اگرچہ پہلے انہیں ترغیباً بتایا گیا کہ نماز کے قریب نہ ہو اس کا نقصان زیادہ ہے شراب کا جو حکم آرہے اس کی ممانت کا وہ ایک دم آرہا ہے نہیں پینی بھئی بس نہیں سمجھایا مسئلہ وہ ایک ہی آ کریما میں آیا تو اسی آکریم کو سنتے ہی نے جو کچھ بھی پڑھا تھا کسی کے پاس ڈرم تھا پیپا تھا یجنا مٹکا تھا ڈول تھا پیالہ تھا گلاس تھا سارا کا سارا ایک قطرہ بھی نہیں رکھا آج بھی بڑے سارے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جیسے وہ حکم تدریجن آیا ہے تو آج بھی بندہ اسی طرح تدریجن بیان کرے لوگوں کو دیں ہاں تو بندہ پھر تدریجیا یوں بیان کرے لوگوں کو کہے گی چار دن آپ شرک کرتے رہیں پھر اس کے بعد بڑی مورتی کو چھوڑیں پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے پھر دوسری کو چھوڑیں پھر تیسری کو چھوڑیں بھائی یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا ربتبارے کو بتا نے جو قرآن کریم میں شراب کے ہی مسئلے کو لے لیں پہلی آیا کریمہ میں یہ فرمایا کہ یہ اس کا نقصان زیادہ ہے اور دوسری میں فرمایا کہ نماز قریب نہ جاؤ تیسری آیا کریما سیدھی آئی فرمائے حرام है؟ है؟ یعنی پہلی دو آیات قایمہ بھی یعنی کہ ترغیبا بتایا گیا کہ اس کے نقصان زیادہ ہے جی نفع کم ہے دوسری نے فرمایا کہ نماز کے قریب رہو نشیگی حالت میں حرمت کا حکم تو ایک ہی بار آ رہا ہے یعنی سمجھایا اور ایک ہی بار حکم پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے گھر میں ایک قطرہ تک نہیں رتھا اور دوسری بات یہ ہے اگر مان لیا جائے کہ یہ حرمت کا حکم اصل میں پہلے جو مقدمات تھے پہلی جو دو آیات قریب ہیں وہ مقدمے ہیں اس حکم کے آپ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ بھی ایسے سے تدریجے حکم دیں لوگوں کو انہیں کہیں جو پہلے آپ بڑی چھوٹی مورتی کو چھوڑ دیں پھر دوسری کو چھوڑ دیں پھر اس سے بڑی کی چھوڑ دیں پھر اس سے بڑی ایسے ایسے جا کے پھر بڑے بدھ کو تم چھوڑو تو یہ تو بھائی مزاج شرع کے خلاف ہے یہ جا تو پھر آپ شارے بنتے ہیں آپ پھر شارے بنتے ہیں ایک حکم ہوتا ہے کی کا کہ وہ حرام فکر ہوتا ہے تو کچھ ہو سکتی ہے پر شریعت کی طرف سے ہی لچک ہو وہاں تو آپ دے سکتے ہیں لیکن یہاں شریعت جو ہے حرام کہہ رہی ہے وہاں رعایت دینے والے کون ہو نہیں سمجھا مسئلہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف کے لوگ آئے تائف کے لوگ کریما اسلام وہی تشریف لے ان کو جا کر حضور نے اسلام کی تو انہوں نے محاسرہ فرمایا وہ محاصرہ ستر دن کے لگ بھگ تھا کتنے دن دن ستر دن کے لگ بھگ تھا اچھا کیا جب نظر نہ آیا نہ کہ ان پراب ہوں گے تو صرا اٹھا دیا وہاں سے طائف سے عطلیہ السلام بدل تشریف لائے وہاں کے جو وڈیر تھے سردار انہیں پھر سب مجھ اسلام کی وہ آیا عطیہ السلام کے پاس آپ کہنے لگے جی ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں ہماری شرطیں اگر مانی جائیں تو ہم مانیں گے اسلام میں کر لیں گے وغیرہ نہیں میں جی کیا شرطیں ہیں انہوں نے کہا جی ایک تو زکوٰوٰۃ کا بھی کہا انہوں نے جہاز کبھی کہا انہوں نے اور بھی چیزیں تھیں ہماری مرضی کا اسلام ہو یہ یہ یہ چیزیں نہیں مانیں گے اور ہمارے باقی سارے بدھ توڑ دیں بڑا جو ہمارا بدھ ہے نا اس سے نہ توڑیں اس کو اس کو ہم جو ہے نا وہ تھوڑی بہت چما چاٹا کرتے رہیں گے ہم تو انہیں اسے نہ توڑیں وہ بڑا ہمیں بڑا پیارا ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اسلام تسلیم سے تسلیم کا معنی مکمل طور پر سر جھکانا یہ آدھا سر نیچے رکھنا باقی ایک یعنی کہ ایک اس طرح رکھنا نیچے اس طرح کر کے یہ یہودیوں طریقہ یہ کا طریقہ ہے یہ کن کا طریقہ ہے یہودی آج بھی ایک پہلو پر سر و کرتے ہیں ہاں وہ اس طرح کر کے نا یہ والی جانے نیچے رکھ کے اور اس طرح کر کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ والا صحیح جائے ہمارا نا ہمارا جو اسلام وہ ہے جو کلی طور پر جھکنے کا نام دے ہو کلی طور پر جھکنے کا نام اسلام ہے میں پورے کے پورے رب تبارک بتا رہا کہ بار میں جھک جاؤ اور اس کے علاوہ کسی کو کچھ نہ مو یا کرے سید نے ان کی ساری شرائط یکسر مسترد کر دی جیسے آج لبرل لوگ جو ہے اسلام اٹھائے پھرتے ہیں ان کی عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ اسلام زنا سے نہ روکے بدکاری سے نہ روکے گھر فرینڈ بوائے فرینڈ کے جو نظریہ گندہ کمینہ اس نظریے سے نہ روکے کرسمس سے نہ رکے پھر جناب اسلام جو ہے ہولی دیوالی سے بھی نہ روکے اس طرح کر کے اور پیروں کا نظریہ ہے جی اسلام جہاد کا نام نہ لے اسلام گستاخ کے قتل کی بات نہ لے ہم پھر پھر مصیبت آ پڑتی ہے ہاں ہاں ہاں, ہاں ہم پھر مرنا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح کا سارے کے سارے لوگ شرائط لے کے کھڑے ہیں ہماری یہ شرائط اگر اسلام قبول کرانا ہے تو کریم اعتبلی وسلم نے ان لوگوں کو کیا فرمایا میں نا, نا, نا میں تمہاری شرطیں نہیں یہاں اسلام اپنی شرطیں منوائے گا میں نہیں قبول تو جاؤ مزے کرو تم وہ سارے چلے گئے ہیں تو دوسرے دن پھر آئے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساری سمجھ آ گئی ہے اب ہمیں آپ اسلام میں داخل کر دیجئے جو شرائط آپ کی ہیں ہم اس انہی شرائط پر اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں ہم انہی شرائط کو مانیں گے ہماری کوئی شرط نہیں ہے اپنی کوئی شرط نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رات کو انہوں نے مشورہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط صدر عطا فرمایا انہیں وہی جو شرطیں رکھنے والے تھے وہ پھر سائی اسلام کی شرطیں مان کے اسلام کے دامن میں داخل ہو گئے تو یہ مسئلہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے شرطیں نہ رکھیں اسلام پر کہ اسلام ہمیں یہ یہ کہے تو ہم نہیں مانتے اسے اگر یہ نہ کہے تو پھر ہم مان لیتے ہیں. جیسے آج کل کے بے دین لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام سوز سے نہ رکے اسلام سود سے نہ روکے پولیس والے کہتے ہیں جی اسلام رشوت سے نہ روکے اور اس طرح کر کے باقی جو لوگ ہیں سود خور کئی جگہوں پہ مولویوں نے مولویوں کے ساتھ لڑائی ہوگی مسجد کے لوگوں کی سود کے خلاف کیوں بولتے ہیں آپ سود کے خلاف نہ بولیں آپ کیوں بھائی وہ کہتے صاحب بکلم خود ہیں حاجی صاحب خود جو ہے نا اس گند میں منہ مارنے والے ہیں لہذا آپ کو اجازت نہیں ہے آپ سود کے خلاف بات کیا کریں من بنک تو بھائی اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنی شرائط بنوائیں اور اسلام کو قبول کریں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں تو چوتھا درجہ جو آئے نا چوتھے درجے میں آ کر کے اسلام نے شراب کی حرمت کا حکم دیا شراب کی حرمت کا حکم دیا آپ, میں آپ کے سامنے تفصیلن بیان کر چکا ہوں پہلے تین مقامات میں کہیں بھی اس کی حرمت کی طرف اشارہ نہیں ہے ہاں پہلے ترقیباً بتا گیا کہ اس کے نقصان ہے پھر میں کہ نماز کے قریب نہ جاؤ, جاؤ. پھر پر میں اب تبارک وہ درانے یہ حرام ہے یہ کیا بارا ہے؟, بارا حرام بارا ہے حرام ہے اب تھوڑی سی اس پر مفتگو کرتے ہیں وہ درہ توجہ سننے والی ہے ہر دوست جو اب بڑی زیادہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے خمر کا جو لفظ ہے نا اس کے دو اطلاق ہیں ایک اطلاق اس کا حقیقی ہے ایک اطلاق اس کا مجازی ہے ایک اطلاق اس کا حقیقی ہے ایک اطلاق اس کا مجازی ہے حقیقی جو خمر ہے نا جس پر شراب کا خمر کا لفظ بولا جائے گا عربی میں خمر کہتے ہیں حقیقت میں جو خمر ہے وہ یہ ہے انگوروں کا پانی نکال کر کے رس جو ہے اس کا وہ رکھ دیا جائے رکھنے کے بعد تین وصف اس میں پیدا ہو جائیں امام اعظم ابو آنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزی جی اور صاحبین آپ کی جو شگرت ہیں وہ دو وصف لازم قرار دیتے ہیں دو وصفوں کے پیدا ہو جانے کے بعد یعنی تین وصف کا سے پہلے یہ سماس فرمائیں جو سیدی امام اعظم ابو آنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزی سب سے پہلا وصف اس کا یہ ہے اس میں نشے کی کیفیت کی پ کیا پیدا ہو جائے اسے کہا جی, جی؟ مسکرہ. ہاں. ہاں نشے کی کیفیت اس میں پیدا ہو جائے موسکر. دوسری صورت دوسرا جو وسط ہے اس میں موسکر. وہ دھاگ چھوڑنے لگے کیا کرنے لگے دھاگ چھوڑنے لگے <تصف> تیسرا وسط جو ہے وہ جوش مارنے لگے وہ لگتا ہے نا تو پڑا پڑا ابلنے لگتا ہے باغ بھائی ہاں تو بھٹیوں میں ڈالتے ہیں بھٹیاں بناتے ہیں اس میں ڈال رکھ دیتے ہیں اس کی گرمی سے پکاتے ہیں لیکن یہ ایسے پڑا پڑا یعنی کہ اس کے اندر یہ تین وس پیدا ہو جائیں جوش مارنے لگے نشے کی کیفیت پیدا ہو جائے اور نمبر تین جھاگ چھوڑنے لگے امام اعظم کو نفرت یہ اللہ تعالیٰ یہ تین شرطیں لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ جھاگ چھوڑنے میں شرط نہیں ہے صرف جوش مارے اور نشے کی کیفیت پیدا ہو جائے یہ دو صورتیں جو ہیں اس کے ان کے خمر کے حقیقی اطلاق کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے اندر دو وصف پیدا ہو جائیں پہلا وصف جو ہے صاحبین کے نزدیک وہ ہے کہ شراب کے نشے کی کیفیت پیدا ہو جائے اور دوسری صورت کیا بنتی ہے جوش مارنے لگے کیا کرنے لگے جوش, جوش مارنے مار لگے, لگے یہ دو صورتیں یہ دو وصف پیدا ہو جائیں تو وہ جناب خمر ہے یہ اس کا حقیقی اطلاق ہے اور دوسری اب مجاز کی طرف مجاز کیا ہے مجاز کیا ہے جی یہ ذرا غور کے ساتھ سماج فرمائیں آپ میری طرف دیکھیں مجاز کیا ہے جیسے آپ مثال کے طور پر زنا ہے ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر عورت کی طرف دیکھنے کو آنکھوں کا دیا غیر عورت کے ساتھ بنیت شاوت بات کرنا نے جوجی کر فرماتے ہیں کہ بندہ شابت کی نیت سے کسی غیر عورت کے ساتھ بات کرتا ہے نا صرف ایک حرف کے بدلے میں پانچ سو سال جہنم میں جلے گا بنیت شابت شاوت, شاوت ہو جہاں, ہو جہاں. بہا. بہا. شاوت شاوت نہ ہو تو پھر کوئی گناہ گناہ نہیں, نہیں ہے کتنا جنم میں رہے گا سمجھ آئے مسئلہ اب یعنی بات کرنا بھی زنا کا گیا اور اس کی طرف چل کے جانے کو بھی زنا کا گیا غیر عورت کو چھونے کو بھی زنا کا گیا نہیں سمجھایا ہمارے بزرگ تو یہ فرماتے ہیں بندہ کسی غیر عورت کے بارے میں نا اس کے پردے کے اندر کی پوشیدہ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں غور کرے یہ بھی زنا لکھا جاتا ہے یہ بھی زنا لکھا جاتا ہے اب معلوم ہوا یہ سارے جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اسے مجازن زنا کہا گیا زنا نہیں ہے <سؤال> ان ساری باتوں پائے <سؤال> جانے پر زنا کی سزا نہیں لگے گی وہ ایک الگ بات ہے کاضی کی سواب دین پر ہے کاضی اسے آجا... فیدے... پولیس والوں کے زبان میں جو رکھا ہوتا ہے وہاں لتر, لتر کہتے ہیں فیدے... وہ والا وہ ٹھوک دے اسے تو یہ جو چیزیں ساری کی ساری... ساری, ساری, ساری یہ اسے مجازن ان چیزوں ساری... کو سنا دا گیا جنا حقیقت جو ہے وہ یہ نہیں ہے وہ اور, اور, اور ہے اس کی تاریخ کڑی ہے وہ بڑی سخت تعریف ہے کیونکہ اتنی بڑی سزا رکھی ہے شرح مبارکت میں تو ہر بندہ تو نہیں نہ تو یہ تو کوئی بھی بندہ اس طرح کہہ دے تو سارے پکڑے جائیں گے سارے مارے جائیں گے نہ شرح مبارک سزا جہاں سخت رکھتی ہے نا وہاں ش... اس کے پائے جانے کی اس کے ثبوت کی شرح بھی بڑی سخت رکھتی ہے یہ بھی ذہن میں رہے اچھا اب اسی طرح کر کے شرک جو ہے شرک کی بھی دو قسمیں ایک شرک حقیقی ہے اور ایک شرک مجازی ہے شرکی حقیقی تو آپ جانتے ہیں مجازی کیا ہے جیسے ریا جو ہے اسے بھی شرک آ گیا ریا کو بھی شرک آ جاتا ہے وہ حقیقت شرک نہیں ہے ریا کر کو مشرک نہیں کہا جائے گا ریا کر مشرق نہیں ہے جیسے میں صاحب بہت سارے لوگ ہیں کوئی بھی نیکی کرے جیسے پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال اب کہتے ہیں نیکی کر فیس بک پر ڈال ہے ماں کا پاؤں اسی وقت چومے گا جب ویڈیو بن رہی ہوں ویڈیو بنا کے فیس بک پر ماں کا پیر چوم رہا ہے بڑا بے شرم ہے زندگی میں ایک بار ماں کے پہنچ میں بدماشی کرتا رہا ہے ماں کے سامنے تو وہ نہیں کہیں ڈالا اس نے کہ میں ماں کے ساتھ ایسے کرتا ہوں ان سب کا مزاج اینکروں والا ہے اینکروں والے جب ٹی وی پہ شیشے پہ سامنے آ جاتے ہیں نا تو وقت کے محدث ہیں وقت کے غوث کتب ابدال بن کے سب کو لتاڑے ہوتے ہیں لیکن یہ ہی کمینے لوگ جو ہیں جیسے وہ شیشہ بند ہوتا ہے کا وہ اسے کیمرا بند ہوتا ہے تو ان سے لچلی فنگائی کوئی نہیں ہوتا ان کی ویڈیو باتوں کا لیک ہوتی رہتی نا یہ خود بھی لیک ہوتے رہتے ہیں سارا کچھ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے پھر اچھا اسی طرح کر کے بھائی یہ کفر جو ہے اس کے بھی دو اطلاق ہیں کفر حقیقی ہے اور کفر مجازی ہے کفر حقیقی کا انکار کر دے اور مجازی کیا ہے جیسے کریما السلام نے شا فرمایا منترا سرات متعمد فقت کفر جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا ہے اب یہاں نماز چھوڑنے والے کو کافر نہیں کہیں گے کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہم انہیں کافر کہتے ہیں نہیں کہتے مسلمان ہے وہ سستی کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں نیند آگ چڑی ہوئی تو وہ بندہ کافر ہے, وہ کیا ہے؟, وہ کافر ہے،, وہ کافر ہے، یہاں پر اطلاق و کفر کا حقیقی ہوگا، اسے کہیں گے اسی طرح میں آپ کو سمجھنے کے لیے ایک مثال اور دیتا ہوں شیر لفظ بولتے ہیں بہادر بندے کے لیے اب وہ شیر تو نہیں ہوتا اس کی ٹانگیں چار ہوتی ہیں وہ لید کرتا ہے گبر کرتا ہے نواز شریف ہے جی اس کی دم دیکھیے کسی نے نواز شریف کی انہیں دیکھی اس طرح کر کے مولوی میں بھی ہوتے ہیں کہ پنجاب ہوتے ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں یہ کام ان کا ٹکے کا نہیں ہے اور شیر پنجاب ہے نعت خواہوں میں دیکھ لیں کو بل ہے کوئی ان دلیب ہے کوئی کچھ لیب ہے کوئی کچھ لیب ہے میں کہتا ہوں یار محفل میں بلا رہے ہو سارے بندہ ایک بھی نہیں ہے ان میں ہے کوئی شیر پنجاب ہے کوئی خر پنجاب ہے اور کوئی جو ہے وہ بلبل ہے کوئی ان ہے کوئی چیڑی ہے کوئی کچھ ہے کہیں بیٹے نہ کر دیں ہاں شیر آ کے بندے نے پھاڑ دے شیر تو باقی آج کل کے جو شیر پنجاب لگے پھرتے ہیں مولویوں میں وہ ان کا حال یہی ہے بس ایک دوسرے کو بڑھ کے مار لیں تو کہتے ہیں جی یہ شیر پنجاب ہے یا نہیں ہاں یہ اصل میں شر پنجاب ہیں کیا ہیں جس کے ساتھ شیر پنجاب لگتا ہوگا نا وہ اسلام کے لیے نہ بولے یقین کر لیں وہ شر پنجاب ہے نہیں سمجھا مسئلہ ہے وہ کیا شر پنجاب کا بڑا شر ہے بڑا کمینا وہی شیر پاکستان جی اسلام کے لیے بھی کبھی بولا ہے انہوں نے کہا بولا تو نہیں ہے اسلام کے لیے کس کے لیے بولا ہے کول میں بھی بولا ہے جی ہاں یہ فاتح فلان ہے فاتح فلانا ہے کام کیا ہے جی کام تو کوئی نہیں ہے حضرت کا تو بنا عزب اللہ میں اللہ تبارک و بتانا ہے ایسے لوگوں کے شر سے بچائے کوئی بندے بھی بندہ بلائے یہ وہ چڑی ہیں کوئی بلبل ہیں کو کچھ ہیں کو کچھ ہیں وہاں آ کے پیٹنگ کرتے رہیں وہاں کے لوگوں کے کپڑے خراب کر دیں ہاں اللہ تبارک فلاں پیر کے کتے کے اللہ تبارک بننے کے لیے تمہیں نہیں کہا گیا تھا تمہیں مسلمان پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اسلام کا شعر بن کے اسلام کا دفاع کرے مولا علی رضی اللہ عنہ کو آکنے سے سامنے کیا لقب دیا تھا اسد اللہ میں کہ یہ رب کا شیر ہے اور غلبہ پانے والا شیر ہے رب کا شیر کہا تھا کنہیں حضرت مولا علی رضی اللہ کیوں اسلام کی حمایت کرنے والے اسلام کا دفاع کرنے والے تھے مولا علی رضی اللہ کچھ لوگوں نے بارگاہ یار حضرت علی جو ہیں بڑے سخت مزاج ہیں کہ ان اللہ جب بھی میرے رب کے دین کی بات آئے گی میرے علی کا مزاج ایسے سخت ہوگا اللہ اکبر کیسی بات فرمائی حضور رہے اور سامنے حضرت عمیر حمدر رضی اللہ ہے تو یہ کسی بندے کو جو شیر کہا جاتا ہے وہ اس کی بہادری کی وجہ سے کہا جاتا ہے کس وجہ سے کہا جاتا ہے بہادری کی وجہ سے کہا جاتا ہے یہاں پر بھی شیر کا اطلاق جو اس پر ہو رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے یہ مجازن ہے کس طرح ہے مجازی طور پہ اسے کہا جا رہا ہے اب آئے آپ شراب کا حقیقی معنی آپ کے سامنے بیان کر دیا انگور کا پانی نکال کر کے رکھ دیا جائے وہ پانی پڑا پڑا ہیں مدت زمان کی وجہ سے مرور زمانہ کی وجہ سے وقت کے گزرنے پر وہ ہی پانی جو ہے اس میں دو وس پیدا ہو جائے صاحب کے نزدیک اور امام اعظم وہ نفرتی اللہ عنہ نزدیک تین بس پیدا ہو جائیں تو وہ شراب ہے یہ شراب کا حقیقی اطلاق ہے اب آ جائے مجاد کی طرف مجازی مجاز کی دو قسمیں ہیں کتنی ہیں دو قسمیں ہیں پہلی صورت جو ہے پہلی قسم یہ ہے کہ انگور کا پانی اسے آگ پر پکایا جائے کیا جائے آگ پر پکایا جائے اسے تین ایسے پانی ہو دو دو تہائیاں جل جائیں ایک تہائی باقی رہ جائے تو وہ والا پانی جو ہے اس کے اندر یہ افسا پیدا ہو جائیں گے تو پھر یہ پانی اگرچہ یہ باد وہی ہے لیکن اسے پکایا گیا ہے اس وجہ سے اس کا اطلاع اس پر حقیقی اطلاع نہیں ہو رہا خمر کا مجازن اطلاع ہو رہا ہے لیکن صورت آپ کو حقیقی خمر کی بیان کی ہے وہ والی اور یہ والی یہ صورت جو ہے پانی آگ پر پکانے والی یہ دو صورتیں جو ہیں ان کا حکم ایک ہی ہے پینے والا چاہے تھوڑا پیے چاہے زیادہ پیے اور کپڑے کو لگ جائے پانی میں پڑ جائے کھانے پینے کی چیز میں پڑ جائے شراب خمر حقیقی اور خمر مجازی کی پہلی صورت یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان دونوں کا حکم ایک ہی ہے دونوں کا حکم ایک ہی ہے یعنی اسے شراب چینے کے سزا بھی لگے گی اور ساتھ ساتھ اگر پڑے جائے تھوڑی سی جیسے پیشاب کا حکم ہے وہی حکم اس کا ہوگا پانی میں پڑ جائے پیشاب و قطرہ پڑ جائے یا یہ پڑ جائے دونوں صورت میں پانی نفاق ہو جائے گا یہ حکم خمر حقیقی کا اور خمر مجادی کی پہلی صورت کا دونوں کا حکم ایک ہے دونوں کا حکم ایک ہی ہے آپ بھی سنویں نفا ہوگا ہے بزرگ بند ہیں آپ ذرا غور کے ساتھ سماج فرمائیں یہ بڑی میں کی چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سمجھ آئے مسئلہ ہاں آپ توجہ کے ساتھ سماج فرمائیں یہ بڑی کام آنے والی چیزیں اور تیسری صورت جو ہے یہ تیسری صورت بنتی ہے وہ یعنی کہ انگور کا انگور کا پانی کھجور کا پانی اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں مکئی جوار ہو گئی اور گندم ہو گیا ان کے پانی یا کشمش کا پانی یہ پانی میں بھگو کے اسے رکھا جائے اور اتنی دیر کے لیے نہ رکھا جائے کہ اس میں نشے کی صورت پیدا ہو جائے یہ جوش مارنے لگے جی اس سے پہلے پہلے جیسے عموماً رات کو لوگ کھجور میں بھگو کے رکھتے ہیں قسمش بھگو کے رکھتے ہیں رات کو صبح اٹھ کے پیلے دیں ہیں انہیں سمجھ آئے زیادہ وقت نہیں گزرتا اس میں بہت صاف پیدا نہیں ہوتے اسے شرمبارہ کی زبان میں نبیز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نبیز, نبیز, نبیز کہتے نبیز نبیز جائے ہیں جائے یعنی اس میں نشے کی حالت پیدا نہ ہو تو اسے پینا جائز ہے حلال ہے رکھا جائے اور اس کا حکم جو ہے وہ یہ ہے یہ پاک ہے اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے اس میں نشے کی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر اس کا پینا بھی حرام ہے ہے اس کی بھی سزا وہی ہوگی جو سزا پہلی دو صورتوں کی ہے خمر حقیقی کی اور خمر مجازی کی پہلی صورت کی جو سزا ہے وہی سزا یہاں لگے گی اسے نبی جو ہے یہ کریم آکت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے وجہ سے نا خوش ہو گئے اس کی جو سزا ہے شراب پیدا ہونے اس کی بھی سزا وہی لگے گی جو پہلی دو صورتوں کی ہے اور اس اس کا حکم بھی وہی لگے گا جو پہلی دو صورتوں کا ہے یعنی پانی میں پڑ جائے تو اسے ناپاک کر دے گی کپڑوں کو لگ جائے اسے ناپاک کر دے گی اگر یہ نشے والی صورت پیدا ہو جائے اس میں کیونکہ نشے والی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ دوسری صورت کے ساتھ شامل ہو جائے گی پہلی یہ خمر کی پہلی صورت جو ہے اس کے ساتھ لائق ہو جائے گی پھر اس کا دوسری خمر کی دوسری جو صورت ہے وہ, وہ والا حکم نہیں رہے گا یہ نشے کی صورت پیدا ہو گئی پھر اس کو کسی نے پی لیا یہ تھوڑی پینے سے نشے کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی زیادہ پینے سے نشے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کسی نے زیادہ پی لی اب اس پر بھی سزا ہے اس پر بھی سزا ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کے کچھ مہمان آپ کے گھر میں آئے یہ بڑا ایک بڑی زبردست بات ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کے گھر مہمان آئے آپ نے ان کے سامنے نبیز رکھی کہ یہ لیں انہوں نے مر کی پیلی پہلے لوگ خدمت بھی کرتے تھے بڑی زور سے کرتے تھے آج کل تو نوزالے کوک لائیں گے بندہ کہاں سے ہے تین سو میل سفر کر کے آئے چھوٹے سے کپ میں کوک لے کر آئیں گے وہ کہ بیچارا یہ کان میں ڈال دیں وہاں تو بےچارا مانگنے سے رہا دوبارہ مانگے تو مانگے کیسے یہ عجیب کیفیت آ گئی ٹھیک ہے تھیب ہے پلیٹ میں رکھا ہے اس مرچ میں رکھا ہے جناب ٹرے میں رکھ کے لائے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن کم از کم اتنے دیں غریب کو اس کی پیاس تو بجھے بجے اسے پانی پلایا جائے ٹھنڈا مشروب پلایا جائے کوئی نہ کوئی مشروب اسے پیش کیا جائے یہ شہروں میں بڑی بیماری ہوتی ہے ہے یا نہیں اور والے بیچارے ان کو تہذیب تو نہیں ہوتی کہ پیش کیسے کرنا ہے پوری بالٹی لا کے رکھ دیں گے یہ لیں جی اس کو منہ لگا گیس پی جیسے ہمارے کٹے پیتے ہیں یہ والی دیہاتی لوگ جو ہیں بےچاروں کو تہذیب نہیں ہوتی لیکن خدمت صحیح کرتے ہیں وہ کہ نہیں آپ کہیں چلے نا پوری بالٹی لے آئیں گے بنا کے جو مہمان آ بالٹی پوری ایسے بالٹی لے آئے اٹھا کے یہ نہیں کہ جگ میں ڈال کے لائیں بہرحال اکلے سامنے میں کو اترنے مہمان نوازی کے حق ادا کرنے کی توفیق دیاتیوں کو دی ہے اور تہذیب رفتار کو اترنے شہر والوں کو دی ہے لیکن یہ تو بے تہذیب ہے بھائی مہمان آیا بےچارا سفر کر کے چھوٹے سے کپ میں بندہ ڈال کے دے دے ٹھیک ہے تحزیف تیری اپنی جگہ ہے لیکن کم از کم کچھ اس غریب کا بھی خیال کر اس نے کم از کم داڑھے تو گیلی ہوں بےچارا چھوٹا کپ پی کے بیٹھا ہے منہ دیکھ رہا ہے کہیں اور بھی برتن کھڑ کے نہ اندر دھونے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہیں کچھ اور آ رہا ہے اور کہاں آتا ہے جب اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹائے ٹائے بائے بائے وہاں سے جا رہا ہوتا ہے یہ نہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے گاؤں میں ابا جی جو نا اپنے ابا جی کے ساتھ میں گیا کھجورے ان کے دوست ہیں تو وہاں گئے صبح صبح, صبح, صبح, صبح تو وہ کھجورے اتار کے نا وہاں سے نیچے آ رہے تھے دے. انہیں انہوں نے کہا کہ میرا بھی مفتی صاحب آئے ہیں واہ واہ واہ وہ وا. کھجور وا, وا. کو ٹوکر ہی لے کے کر میرے سامنے رکھ دیا اس نے پورا ٹوکرا ہی اب بتائیں بھی یہ ٹوکرے رکھ دیے اب یہ وہاں پہ ایک اسے ثقافت سمجھا جاتا ہے تہذیب سمجھا جاتا ہے کہ یار اس نے پورا ٹوکرے مہمان کے سامنے رکھ دیا ہے یہاں کو رکھ دیا تو فوراً کہیں گے یار میں بھینس رکھ <سجل> <hein>؟ <سجل> اب وہاں مہمان نوازی آ... کا حاکی ادا کر دیا نا اس نے <سجل> تو مولا علی رضی اللہ تعالی نے وہ جو بھی تھا <سجل> اتنا سارا بیج کا مٹکا تھا <سجل> تا... جو <بھی> کہہ لیں <سجل> وہ آپ نے ان کے سامنے رکھ دیا اب <سجل> وہ سارے بیچارے <سجل> ایسے کہ وہ شروع <سجل> <سجل> ہو گئے <سجل> اتنا پی <پیئے سجل> کہ سب کو سے چڑھ گیا رضی اللہ کہ لاؤ بھائی لما پا کے سزا لاؤ ہے انہیں لما پاؤ تو سزا لاؤ اب وہ کہنے لگے آپ نے تو پلائی ہے یہ آپ کی گھر سے آئی تھی اور آپ ہی سزا لگا رہے ہیں مولا علی رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نے کب کہا تھا کہ ساری پی جاؤ میں نے تو اتنا کہا تھا کہ جتنی پی سکتے ہو تھوڑی پیو تاکہ نشے کی حد تک نہ جائے تم نے اتنی پی لی کہ تم نشے ہی چڑھ گیا ہے آپ نے کہا کہ میں یہ پینے کی وجہ سے نہیں لگا رہا ہوں میں تمہیں نشے چڑھنے کی وجہ سے لگا رہا ہوں انہیں سے مجھے مسئلہ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا ساری کی ساری اتنی تعداد میں استعمال کر سکتے ہیں جو نشے کی حد تک نہ پہنچے, پہنچے بہرحال اس سے جو موجودہ دور کے اندر جو ہیں دوائیوں میں الکول ڈالتے ہیں باقی ساری کے ساری اس کے جواد کے فتوے علماء نے دیئے اضطرار کی وجہ سے مجبوری ہے, دیئے ہے دیئے نا جی اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی سرد میں جائز ہے نہیں یہ اس سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو عطارہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں حبیب پیارے آپ سے خمر کے بارے میں سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آگے کل ان شاء اللہ زبر بیان کریں گے اللہ و تبارک سمجھنے کی توفیق تھا